میں بھی آپ کے لیے دو خبریں لے کر آیا ہوں ایک خوشی کی اور ایک آپ سے در دعا کی درخواست ہے پہلی خوشی کی خبر تو یہ الحمد للہ جمعے کے دن جو میرے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے اور جو ہے دوسری بات آپ سے یہ کرنی تھی کہ جب سے وہ پیدا ہوئی ہے اس کا ساتھ تھوڑی پرابلم ہے اسے آئی سی یو میں رکھا ہوا ہے مسلسل دو دن سے وہ آئی سی یو میں ہیں اور سانس اس کی بہت تیز چل رہی ہے آکسیجن کی اس کو کمی ہے اور شوگر بھی اس کی لو ہے تو پرابلم ہمیں ہے دو دن سے کافی تکلیف میں بھی ہے اور اس کو ڈرپ لگی ہوئی ہے اور اس کو لڑکی کے ذریعے خوراک وغیرہ دی جا رہی ہے تو دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو صحت اور تندرستی عطا کرمائے آپ کی خصوصی دعاؤں کی جو ہے دعاؤں میں تعلیم ہوں اور آپ سب بھائیوں کا جو شروع میں مجھے فراہم ہے آپ مدنی ہے کہ میری بیٹی کے لیے اور جتنے بھی مریض ہیں مسلمان مریض ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے آپ سے میری مفتی صاحب میری یہی انتظام ہے یہی درخواست ہے یہی عرض ہے جزاک اللہ خیرہ جی شکریہ حسان بھائی اللہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری اس بچی کو صحت عطا فرمائے اور مبارک بھی ہو ان تو بچیاں ماشاء اللہ بہت ہو رب کی رحمت ہوتی ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ فاطمہ ترہ رضی اللہ تعالیٰ سے اتنا پیار کیا کرتے تھے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے کہ جب سیدہ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تو آقا کریم اٹھ کر کھڑے تھے اپنی جگہ پاس سیدہ کو بٹھایا کرتے تھے اور آقا فرمایا کرتے تھے کہ جس کی تین بیٹیاں ہوں وہ ان کی طرف اسلامی طریقے سے کرے اور شادی کر دے تو اس پر جنت واجب ہو گئی الفیظ یارس اللہ جس کی دو بیٹیاں ہوں فرمایا اس پر بھی جنت واجب ہو گئی ایک ایکدیشی میں آیا کہ اگر ہم ایک کہتے تھے آقا ایک پر بھی خوشخبری دیتے تھے اور ایک ادیشی میں آیا کہ ایک شخص نے کہا یارس اللہ جس کی ایک ایک بیٹی ہو تو میرے آکا نے سمایا جس کی ایک بیٹی ہو اس کی بڑی جنت والے ہو کتنی برکت والی یہ بیٹیاں ہوتی ہیں کہ اپنے ساتھ سبحان اللہ اپنے پلو میں جنت مانگ کے لے آتی ہے اللہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظلموں کے صدقے ہماری اسبتی اللہ صحت کو جدید عطا فرمائے اور اس کی اور آپ کی اور آپ کے گھر والوں کے خلاف پریشانی دور فرمائے سیدہ فاطمہ زاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حیا اور پردہ ان کو آکڑا فرمائے